جعل مع اللہ آخر في جس نے اللہ کے ساتھ ایک دوسرا معبود بنا رکھا تھا پس تم دونوں سے سخت عذاب میں ڈال دو اور اس کی سب سے بدترین صفت یہ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی پرستش کرتا تھا اس لیے ایسا ایک شاہد فرشتو اسے جہنم کی اس کھائی میں ڈال دو جس کا عذاب بہت ہی شدید ہے